بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک بیده الملک وهو كل قدیر وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے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 بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے مرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو پھر بار بار نظر کر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 جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قالوا بلا قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال وہ کہیں گے کیوں نہیں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 فاعترفوا بذنبهم فسحطاً لأصحاب السَّعِيرِ پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے سو دو زخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے بِالْغَيْبِ شونا بلغ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور جو لوگ بندے کی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہیں وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلقه وهو اللطیف الخبیر کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه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 کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرا نے لگے ام امنتم من ان کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ وہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا اَوَلَمْ ما الا انه کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے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 قل هو في الارض وإليه کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے تم فوتی اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا قل ان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 قل ان اصبح غورا فمن يأتيكم معين کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بحال آئے